نصب کی وجہ سے اگر پاک ہو نصبی کو مان لیا جائے کہ اگر نصب کی وجہ سے پاک ہو, تو ابو لہب بھی تو حضور کا سگا چچا اور اس میں تو قرآن میں پوری آئے اس کے مذمت میں تبت یادہ ابھی لہب کہ ابو لہب جس نے حضور علیہ السلام کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ تیرے ہاتھ جو ہلاک ہو جا تو بھی جہنمی تیری بیوی بھی جہنمی ہے نصب کے اعتبار سے دلیل صحیح نہیں آئی ی وقت فون کر کے نقوی صاحب کو کہتا کہ ابو لاب کے بارے میں آپ کیا کہیں ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیے پھر اگر پالنے کی دلیل ہے تو تو فیرون کے گھر میں علیہ سلام پلے تو کیا پروگرام ہے پھر آپ کا بھائی چالیس برس تک تو علیہ السلام کو فیرون نے پالا ہے یا نہیں تو اب فیرون کو بھی ایمان والا کو اس لیے اللہ کے ایک نبی کو پالا وہ بھی ہے اب مسئلہ شریک کیا ہے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء کا اختلاف بعض ہماری علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ابو طالب جو ہیں ان کا ایمان ثابت اعلی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے شمول الاسلام اس میں باضابطہ سے کی حدیث شریف لکھی اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اور ایمان ابی طالب پر ایک پورا اعلی حضرت کا رسالہ بھی ہے اس میں آج لکھا حدیث شریف کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب نے حمایت کی بڑی مصیبتیں اٹھائیں سب کچھ اٹھایا لیکن حضور نے آخری وقت میں ان سے فرما کہ تم میرے کان میں ایک کلمہ کہہ دو تاکہ میں قیامت میں تمہارا شفیع ہو جاؤں تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے کان میں بھی کلمہ نہیں کہا اور ایمان نہیں لانا پھر آداز کا یہ, یہ ہے عبارت ایمان نہیں لانا تھا نہیں لائے کام وہ کیا جس کی نجات نہیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس حمایت میں اس میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا اور وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پیر میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے آدمی کا دماغ ہانڈی کے طریقے سے کھولے گا تو اس پر آلح و فاضلے بریل اور ہمارے جو علماء ہے یہی فتوا دیتے ہیں کہ اب ہم پھر ہمیں اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت ہے ہم سے اتنا کہہ دیں ہماری کتابوں میں ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں اور اس پر شمول الاسلام ایک پورا فتویٰ ہے اعلیٰ فاضل بریلوی کا اور اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا کہ وہ ان کا ایمان لانا کلمہ طیبہ پڑھنا ثابت نہیں بلکہ کان میں بھی انہوں نے حضور کے کلمہ نہیں کہا حضور فرما تھا کہ میں تمہارا شفیع ہو جا تو ان کی دلیل جو ہے یہ صحیح نہیں جی فرمائی